رحمہ اللہ وحمد الرحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ نمبر کتاب صاحب مجموعی تر سٹے جین و حدیث نمبر کتاب صاحب عین حدیث نمبر اور انچاس اور پچاس کو تجمی تیر فرمچ حدیث نمبرس حبِلّن حبی عرا قلقہ رسول اللہ صلی اللہ علب سام الدین رحمۃُ اللّہ اللہ علیہ وسلم رتا حب ور اللہ سن حدیث نقل کرتے فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اسری ربی فی لطل معمعراج جب اللہ تعالی نے شو میراج کو مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا تو اللہ کی طرف سے مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا اور اللہ کے اندر شب میراج کو تو فشت تما علیہ اللہ تو انبیاء علیہ السلام میرے گرد جمع ہو گئے انبیاء میرے پاس جمع ہو گئے پھر سمائے آسمانوں میں او اللّہ تعالیٰ اور اللہ تبار و تعالیٰ نے مجھے وہی فرمایا اے پیارے نبی او اللّہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے میرے طرف وہی فرمایا اے میرے پیارے نبی صلیحم یا محمد کہ آپ ان تمام انبیاء سے پوچھئے اے میرے پیارے نبی محمد بے معذہ او کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو اور کس رسالت کے ساتھ آپ لوگوں کو محکوز فرمایا ہے فقالو ہوں تو ان تمام انبیاء نے جوابً فرمایا بآسن اعلیٰ شہادت اللہ الہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرمایا اور مقام نوت رسالت پہ ہیں۔ اس چیز کی گواہی دینے کے لئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ قیلا ہے وح دہو اور وہ وحدہو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایک تو اس بات کہ اللہ کی وحدانیت کے ہمیں گواہی دینے کا ہمیں محض فرمایا وہ اللہ اقرار بے کا اور اے محمد آپ کی نبوت کے اقرار پہ ہمیں محض فرمایا ہمیں کہا کہ آپ کی نبوت کی اقرار کریں ہمیں اللہ نے حکم دیا ایک تو آپ کی نبت اقرار کریں اور آپ کی نبوت کی گواہی دے دیں وولایتی ہاں جی ہمبلی علی نبی طالب و علی نب طالب علی علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کریں تو آزاد نگرامی حدیث سے صاف طور پر واضح اور ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہے جس طرح اپنی وحدانیت کی جو ہے اقرار انبیاء سے لے لیا اور اس طرح محمد مصفاء صلی اللہ وسلم کی نبوت کے اقرار انبیاء علیہ السلام سے لے لیا ایسے ہی علیب نبی طالب کی ولایت کا بھی اقرار امبیا علیہ وسلام سے لیا اور امبیا علیہ السلام کو معمور فرمایا اپنے امتوں سے بھی ان تین چیزوں کی جو اغرار لیا جائے انہیں تین حقیقتوں کو ان سب کو فرمایا یہ تین حقیقتوں کا اغرا لینے کا ان کو معمول فرمایا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علیہ السلام کا اللہ کے ظلم میں کتنا بڑا مقام و منزلت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی خاتم المبیا صلی اللہ علیہ و کے ساتھ ساتھ آپ کے نوبت کے اغرار کے سال ساتھ, ساتھ ہر نبی سے بھی آپ کی ولت کے اقرار کا بھی حکم فرما رہے ہیں ہاں جی یہیں علیہ السلام کا عظیم مقام و اس عظیم مقام مرتبہ پر اعصاب میں سے کون پہنچ سکتا ہے اور کون پہنچا ہے اور کس کے بارے میں ایسی عظیم احادیث موجود ہے تاریخ اسلام حادث کی کتابیں گواہ ہے ایسی عظیم حادث ایسی نورانی اور عظیم فضلت پر مشتمل حادیث ہاں جی جو کہ واضح طور پر ہمیں تو کے بعد علیہ السلام کی ولایت علیہ, علیہ السلام کی علامت امامت اور خلافت کا اس امت کو پابن ہونے کا جو واضح طور پر دلیل بن رہی ہے ہاں جی ایسے حدیث کسی بھی صابی کے بارے میں موجود نہیں ہیں ساتھ ہی حدیث نمبر پچاس میں اپنے عباس سے روایت کرتے ہیں حضرت امیر کا بیس حضمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی قالہ میرکبیر حرمات ادن عباس نے فرمایا لمان تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مبارک نازل ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نماً تمنجر قوم ہاتھ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبی بے شک آپ اس امت کو ڈرانے والا ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت گر بھی ہے ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھی ضرور آئے ہوگا تو وہ پیارے جب نازل ہوئی جب میں آباز فرماتی پیارے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ نے فرمایہ انل منجر میں محمد اس شاید میں جو منظر کا جو لفظ ہوا ہے ڈرانے والا تو وہ ڈرانے والا میں محمد ہوں انل منجر و علیہ اور اساد میں جو حرمایا ہر قوم کے لیے ایک حضاد کرنے والا ہوگا تو وہ حیات کرنے والا علیہ السلام ہیں۔ میں ساتھ میں موجود منظر کا مزدا میں محمد ہوں اور حادی کا مزدا علی نبی طالف ہے پھر حرماتیں وبیکا یا علی یا تجل محتدم اے علی اور آخی کے توجہ سے جو ہے اے علی ہدایت پانے والوں کو ہدایت لیں گے حدایت کے خواہن لوگ آپ ہی سے ہدایت حاصل کریں گے آ ہی کے ذرائع سے لوگوں کو حضاط ملے گا میرے بات جو ہے میرے بات پر اشارہ ہے یہی بالکل یہی حدیث حضرت امیر کبی علیہ رحمہ آپ کی ایک اور کتاب جو ہے مشرق الاضواب ہیں صبح نمبر پینتالیس پہ آپ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں اس کے بعد آگے فارسی عبارت رکھتا ہے فرماتے ہیں باوجود امام ہادی علیہ علیہ جیسا ہدایت کرنے والا امام کے ہوتے ہوئے اس امت کے درمیان از غیر پھر کسی اور کی اتباہ کرنا ماویے کی تباہ کرنا یا کوئی اور آپ کے مقابلے میں آئے ہوئے لوگوں کی اتباع کرنا یہ احول ایسے یہ اس چیز کی واضح صبح دے کہ وہ آدمی جو علی کے غیر کے اطاعت کرتا ہے علی کے ایر کو اپنا امام خلفہ سمجھتا ہے تو حرماتی وہ لوگ احول ہے حقیقت میں وہ لوگ احول یعنی ان کے احول اور آنکھ کی بیماریوں میں سے ایک ہے ہر چیز کو دو دو نظر آتا ہے انہیں ہر چیز جس کو بھی دیکھیں دو نظر آتا ہے تو اس میں ہمیں کمیر یہ فرمانا چاہتے ہیں حقیقت میں اللہ کے طرف سے سمت کے لیے جو حادی ہے وہ علیہ ہے لوگ دوسروں کو بھی حدیث دیکھتے ہیں اور حدیث سمجھ بیٹھے ہیں تو جان غلامی یہ حادثیث واضح تو پر ہمیں پیامر ختم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے کہ حادی کے دامن تھامنا ضروری ہے وہ علیہ السلام ہی کو دکھاتے ہیں تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا علیہ السلام کی صحیح معرفت فرما کر آپ اور وہ آپ اور آپ کی بتانے والی بارہ اعمہ علیہ السلام کی نورانی تعلیمات ان کے جامن تھامنے کی عطا فرما اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے کی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو عطا فرما آمین ربلانا